ابھی یہی منافقین کا بیان چل رہا ہے اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر استاذ نہول بند ہوں تو ان میں سے جو مقدرت والے ہیں دولت والے ہیں وسائل رکھنے والے ہیں وہ بھی آپ سے آ کر رخصت مانگتے ہیں وقالو و ذر نانک المال اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے رہنے دیجئے ایگزمٹ کر دیجئے ہم یہیں بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں ربوب یقون مال خوالف وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل کر دیے جائیں یعنی جنگ کرنا مردوں کا کام ہے اور خواتین کو چونکہ پیچھے بچے اور خواتین ظاہر بات ہے کہ گھروں میں رہ جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے لیے یہ مقام پسند کیا یہ ایک طرح کا ان پر طنز ہے ان ربوبین یقون و مال خوالف ہے تو بلا قلوب تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور اب وہ سمجھ نہیں سکتے لا کہ رسول والین آمنوا باہو اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان مان لائے جاہدو بے اموالفسین انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اپنی جانوں سے بھی و اولا کا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں خوبیاں ہیں نیکیاں ہیں اچھا اجر ہے بہلاء المف اور یقیناً یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے آخری منزل مراد کو پالے والے فلاح کے لفظ پر انشاء اللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سورہ مومنون کے شروع میں ہوگی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن کی میں نے اب تک اس کا ترجمہ بس اسی طریقے سے اسی لفظ کے ساتھ کیا ہے جنات و خالدینا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان باغات کو تیار کیا ہے جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ضالق الفوت العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بجال بہت ضرور امین الراب لگیوں اور آئے آپ کے پاس بہانے بنانے والے بدبو بھی بدینے کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اب ظاہر بات ہے یہ نفیریں عام تھی یہ لانے عام تھا تو اب جو بھی آس پاس تھے جو دیہات میں رہنے والے مسلمان تھے ان پر بھی یہ حکم جو ہے آئی تھا تو ان میں سے بھی لوگ آئے اور رخصت طلب کرنے لگے جال موس من منل آراب آراب آرابیوں کی جمع ہے وہ جو لوگ بادیا نشید بدو نئی رحم کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے انہیں بھی رخصت دے دی جائے وقاعد الزین قزم اللہ و اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے کہ جھوٹ کہا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے وعدے جو کیے تھے وہ جھوٹ نکلے یا یہ کہ جو عدر ادر کر رہے وہ جھوٹا ہے سیدم الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اصاب العلیم القریب ان میں سے جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے یا جو لوگ فی الواقع کفر کی حد کو پہنچ گئے ہیں ان کے لیے دردناک اعصاب ہے لہسا عدت و آفاف کمزوروں کا معاملہ یہ نہیں ہے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی بلامت نہیں ہے ضعیفوں ولا عد المروا نہ ہی بیماروں پر ولا عد الزین لا دونوں مایونف نہ ہی ان پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے آخر اتنا لمبا سفر کرنا ہے تمبوک تک تب جانا ہے کوئی سواری چاہیے چار آدمیوں پر ایک اونٹ ہو کچھ تو ہو کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو سہارا ملے ان کے پاس سامان نہیں ہے پیسہ نہیں ہے لاجے یہ دونوں مائی ان فقولا, تو جو لوگ اپنے پاس کوئی اس کی مقدرت نہیں رکھتے اور سازو سامان نہیں رکھتے تو ان پر حرج نہیں ہے علی الرزائے حرج یہ لہسا کے بعد جو ہے حرج یہاں آیا ہے. ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے رسول جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں دل میں اخلاص ہے لیکن یہ کہ مجبوری پھر واقع ہے کوئی ضعیف ہے بہت بوڑھا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بالکل یعنی بغیر کسی وسائل کے ہے ماڈ المحصدین امن صبیر ایسے جو محسن لوگ ہیں جو جن کا دین جو ہے وہ درجۂ احسان کو پہنچا ہوا ہو ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے ولاد النزین اضامات کا لیتا میلہ ہوں اور نہ ہی ان پر کوئی الزام ہے یا ان پر کوئی گناہ ہے کہ جو آئے آپ کے پاس جب آئے کہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں لیتاح ہوں قلتا تو اے نبی آپ نے فرمایا لا آج ما ماں میرے لوگوں نہیں میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں ہے میں نہیں پاتا کوئی چیز جس پر کہ آپ کو سوار کر سکوں کملوں تو مجموراً وہ لوٹ گئے وہ آپ تفیعد و منت اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس حضر کی وجہ سے اس رنج اور غم کی وجہ سے اللہ جدید ما فکون کہ ان کے پاس نہیں ہے جسے وہ خود خرچ کر سکیں اور اپنے لیے کسی سواری کا بندوبست کر سکیں ایک طرف یہ جذبہ ہے چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری ہے اس مجبوری کی بنا پر بھی اگر وہ رک رہے ہیں تو ان کو صدمہ ہے افسوس ہے رو رہے ہیں. دوسری طرف وہ ہے, جو طول ہیں جو کچھ موجود ہے وسائل و ذرائع ہیں لیکن جانے کو تیار نہیں ان نمبر صبیل و کا وہ اغلیہ ملاوت اور نظام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں مالدار ہیں رموبین یقون و ماغ خوال ایک راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے رہنے والی خواتین ہی کے ساتھ ہو جائیں بابا اللہ علا قلوب ہی اللہ نے ان کے دلوں پر بہر کر دی فم الم اور اب وہ صحیح علم سے بے بہرا ہو چکے ہیں یا تضرون اب یا تضرون چونکہ یہ فیل مظاہرے ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کر رہے ہیں ترجمہ ہو کہ وہ اب بہانے بنا رہے ہیں یا ادھر پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ کریں گے تو اس اعتبار سے یہ آیات یہ بھی ممکن ہے کہ اسنا سفر میں واپسی کا جو سفر ہے تبوک سے اس میں نازل ہوئی ہو اور یہاں پھر ہم مستقبل کے حوالے سے اس کا ترجمہ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدی واپس تشریف لانے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں تو اب حال میں اس کا ترجمہ ہوگا بہانے بنائیں گے وہ لوگ کہ جن کی طرف کہ تم جاؤ گے لوٹ کر یا بہانے بنا رہے ہیں تمہارے پاس آ کر وہ لوگ کہ جن کے پاس تم آ گئے ہو لوٹ کر دونوں ترجمے ممکن ہے کو اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے یا کہہ دیجیے گا کہ اب بہانے مت بناؤ کوئی عذر مت تراشو کوئی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو لنو من لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قد نبا نما من اخبارکم کم اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری خبروں سے پورے طور پر مطلع کر دیا ہے پہلے تو معاملہ یہ تھا تبوک پر جانے سے قبل حضور کا معاملہ کہ وہ اپنی شرافت اور اپنی مروت کے اندر جس نے آ جو بات کہی کہ تسلیم کر لی اب چونکہ اس دوران میں یہ ساری آیات اتر چکی ہیں اور اللہ تعالی نے جو کچھ ان کے اندر تھا چھپا ہوا وہ بھی کھول کر بیان کر دیا ہے تو کہہ دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے لن نومن لکم اب ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے قبضا نما بن من اخبارکم اللہ تعالی نے تمہاری اخبار پر تمہاری خبروں پر تمہاری کیفیات پر ہمیں مطلع کر دیا ہے سیا ہو ع رسول ہو اب القریب مستقبل میں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئندہ تمہارا کیا ایٹیچیوڈ رہتا ہے سمترتن عالم الغب و شہادت پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے کی جاننے والی ہے پہ بما کن تم تو پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے سیاح بلّہ قلب تم یہ یقیناً قصبے کھا کھا کر حلف اٹھا کر اللہ کا کہیں گے جب کہ تم ان کی طرف لوٹ جاؤ گے یا آ گئے ہو الہم دے تو تاکہ آپ اعراض کریں تاکہ مسلمانوں ان کو چھوڑ دیں ان سے کوئی بات پوچھ نہ کریں انہیں کوئی صدا نہ دیں اعراض کریں تو رجوان ٹھیک ہے ان سے اعراض کرو ان سے آپ توجہ جو ہے پھیر دیجیے ان دہم یہ لوگ ناپاک ہیں وہ ماباہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے جزام بما قانون یکسبون بدلا اس کا جو یہ کمائی انہوں نے کی ہے یہاں لفمل تر گو یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں مسلمانوں تمہارے پاس آ کر اس لیے تاکہ تمہیں راضی کر دیں تم ان سے راضی ہو جاؤ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک معاشرہ تھا مدینے میں رہتے تھے ان کے بھائی بند تھے ان کے دوست تھے احباب تھے اوسر خلت کے اندر رشتے داریاں تھیں تو اب بالکل آؤٹ کاسٹ ہو جانا معاشرے میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ سارے مسلمان ہم سے بدزن نہ ہو جائیں سب لوگ جو ہیں بدگمان ہو جائیں تو ہم تو آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے وہ یا یعنی معاشرے میں اچھوت ہو جائیں گے تو وہ آ کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کر کے پھر ان کو بتاتے تھے کہ نہیں ہم تو, ہمارا تو یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی ہماری نیتوں پر شک نہ کرو یہاں نفور القوم لے کر اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے خلوص کا جو امینان تمہیں کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فیم تردو فیم اللہ فاسکے تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے و اشبد و کفر و نفاقا بدو لوگ جو ہیں دیہاتی بادیا نشین وہ کفر و نفاق میں اور بھی زیادہ سخت وہ اج در یا حدود اللہ علا رسول اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ واقف ہوں اس چیز کی حدود سے اور اس چیز کی تفاصیل سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نادری فرمائی یعنی مدینے والے تو پھر بھی حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں مختلف مواقع پر انہیں تعلیم کا سلسلہ حاصل ہے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں حضور کا نصیحت کا معاملہ چلتا رہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہیں بادیا نشین ہیں شاز کبھی کوئی آیا مدینے میں تو حضور سے کی صحبت سے فیض یاب ہو گیا لہذا فطری طور پر معقول اور منطقی طور پر کفر اور شرق کفر اور نفاق ان میں جو ہے وہ شدید تر ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے ومن الاراب اور ان بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں میت تخیز و مایونف عبغ کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں یعنی زکوٰۃ ہے اوشر ہے جو بھی اب ان کے اوپر عائد ہو گیا ہے جو محصولات ہیں اسلامی نظام کے اب یہ چونکہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں پہلے تو کوئی نظام ایسا تھا نہیں تو یہ ان کو ایسے محسوس کرتی جیسے کچھ تاوان بھائی ربس ہو بکم اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی گردش زمانہ آئے اور یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے مدینے میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے کوئی اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے وہ حکومت ختم ہو جائے علیہم دائرت رت السو اصل میں بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہے یعنی جو منافقت ہے جو ان کے دلوں کے اندر وہ ہے اصل برائی کے جو ان پر مسلط ہے واللہ اللہ سمیع العلیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وہ من الراب ہے یومن ولیومل اور آراب سب کے سب ویسے نہیں ہے بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں من الراب ہے انہیں بدوؤں میں وہ بھی ہیں میم اللہ اور یوم جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر یوم آخر پر وہ تخل و مایونف اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں قور و بات کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے گا ہمارا یہ صدقہ ہمارا یہ خیرات ہمارا یہ دین کے لئے انفاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب عطا کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی گویا کہ صاحب ایمان بھی تھے ان بدوؤں میں سب کے سب منافق ہی نہیں تھے اللہ انہا قربت اللوم آگاہ ہو جاؤ ہاں ان کا یہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یقیناً ان کے لیے باعث تقرب ہے اللہ کے لیے اللہ کے نزدیک سید خرو حمنگی رحمت ہی ان کریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفر الرحیم یقین اللہ تعالیٰ معاف والا رحم فرمانے والا ہے اب جو مضمون آ رہا ہے تیرویں رقو میں اس میں کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان جو تھے اس وقت یا یوں سمجھیے کہ جو مسلمان تھے ان میں کیا حفظ مراتب کا معاملہ کیا تھا ظاہر بات ہے کہ تمام اہل ایمان ایک درجے کے تو نہیں تھے خدا پنجنگ جکسا نہ کرد نہ ہر زنس تو نہر مرد مرد نہ تمام مومن ایک جیسے تھے نہ تمام منافق ایک جیسے تھے نہ تمام کمزور لوگ ایک جیسے تھے تو یہ بھی بڑی یوں سمجھئے کہ حکمت قرآن کا ایک اہم موضوع ہے اس لیے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی کسی مسلمان معاشرے میں کوئی دینی تحریک اٹھے گی ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے انسانی فطرت میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اسی طرح کے صورتحال پیش آئے گی تو اس کی پہچان کے لیے لوگوں کے درمیان درجے بندی کا ایک فہم مرتفق حاصل کرنے کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں وہ سابق ابول ملن اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے وزین تباؤ بیٹسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ رضی اللہ و عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے وہ آدہ لہم جنات و خالدین فیح ابدا ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اللہ نے وہ باغات تیار کر دیے ہیں ان کے لیے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہی ہے بہت بڑی کامیابی اب یہ ٹاپ کی ہیں دو درجے ہیں دو مراتب ہیں جیسے ایک مرتبہ ہم دیکھ چکے سورج نصاب میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ گویا کہ ایک خاص اعتبار سے اب اس کی تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے یہ مختلف اعتبارات سے درجہ بندی ہوتی ہے ایک یہ درجہ بندی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ٹاپ کے دو جو ہیں ان کے لیے الفاظ آئے سابق الدلدین تباہوم بحرس یہ وہ لوگ ہیں نیک سرشت اور جن کی فطرتیں سلیمہ اور جن کی عقل سلیم تھی لیکن ان میں بھی دو درجے تھے ایک درجہ وہ تھا کہ جن میں اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حق سامنے آئے فوراً قبول کر لے اور بالکل دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ اس سے پھر کیا لازم آئے گا کیا چھوڑنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بلکہ یہ کہ بس ان کے لیے حق جو ہے وہ اتنی بڑی قیمتی شے ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد حرچ باد آباد اب جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے وہ تاخیر نہیں کرتے دیر نہیں کرتے ان میں ہمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پگڈی پہ چلنے والے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکہ یہ کہ اگر پہلے ہی میں کیسے چھلان لگا دوں کیسے میں چل پڑوں کو مجھے آگے چلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے اندر وہ ہمت ہوتی ہے یہ ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا ناش کلم جیسے بادنیات ہیں اب سونے کی اور جو ہے اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر دیں سونا تو نہیں بنے گا وہ چاندی بنے گی تانبے کی اور ہے کتنا ہی آپ اس پر محنت کر لیں وہ آپ اچھے سے اچھا تانبا اس میں سے نکال لیجئے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سونا تو نہیں بنے گا اسی طرح ناشک المعاد لوگوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تباہی بنائی گئی ہیں جس طرح کی ان کے اندر فرق و تفاوت ہے تو کچھ لوگ وہ ہیں فوراً حق کو قبول کرنا بےخطر کود بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مح تماشائے نب بام ابھی کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت بھی ہیں اور ان کو بھی بات سمجھ میں آ ہے لیکن ہمت میں تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پہلے ذرا کچھ لوگ آگے چل کے معلوم ہو جائے کہ ایک دو آدمی آگے بھی جا رہے ہیں تو آج راستہ ہوگا یہ آخر جو چل رہے ہیں یہ لوگ اگر انہوں نے ہمت کر لی ہے تو چلو ہم بھی ہمت کریں تو وہ لذیذ تبا احسان جو ان کے پیچھے چلے ان کا اتباع کیا لیکن کیا نیک نیتی سے اس میں کوئی خلل نہیں کوئی فساد نہیں وہ بات باقی ساری ٹھیک ہے بس تھوڑی اس کو کہنا چاہیے کہ جس کو ہمت کہا جائے وہ ہمت کے اندر جو ہے ہمت مرداں وہ اس کے اندر کوئی کمی ہے لیکن ان دونوں کو بریکٹ کر لیا ہے سابق الماجرین سر یہ بھی نوٹ کر دیجیے کہ انصار تو ایمان لائے دس گیارہ سال کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ متبعین بحسان جو مہاجرین کے ہیں وہ زمانی اعتبار سے انصار سے پہلے ایمان لائے لیکن مزاج کا معاملہ ہوتا ہے انصار میں سے بھی بعض وہ تھے فوری طور پر انہوں نے قبول کیا اور اسی طرح کیا یکسو ہو گئے ہر چادآباد ماد... کشتی درا بداختہ تو یہ مزاج کی بات ہے اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے یہ مزاج کی بات ہے کسی بھی وقت اور آئندہ بھی ہمیشہ ایسا رہے گا کچھ لوگ ایسے ہوگے کہ جو حق کو قبول کرتے ہیں اور پھر خطران نہیں پروا کرتے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے کچھ نہیں کوئی خطرات ہیں کوئی مشکلات ہیں کوئی مسائل آئیں گے ہر سے بادہ بات کچھ لوگ ہیں جو ذرا دائیں بائیں دیکھ کر تھوڑا سا چلتے ہیں ان کی ہمت جو ہے اتنی نہیں ہوتی اب یہ ایک طرف تو یہ ٹاپ کے دو اور ایک بالکل نیچے جا کر اور جو لوگ تمہارے آس پاس آباد ہیں جو بدو میں جو بادیا نشین ہیں ان میں منافق ہیں ومن من اہل المدینہ اور نہ صرف ان میں ہے پہلے مدینہ میں بھی ہے مرد ون لفاق یہ لوگ جو ہیں جو جی نفاق پر اڑ چکے ہیں اب یعنی ان کا نفاق جو ہے جیسے ٹی وی کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر امید نہیں ہوتی کہ شفا ہو جائے گی یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں اب تو ٹی وی لا علاج مرض نہیں رہا پہلے کی بات ہے لیکن یہ کہ یہ جو مرض ہے نفاق کا ان کا تیسری سٹیج کو پہنچ چکا ہے مرد والن لفاق لا تالم ہوم آپ انہیں نہیں جانتے نہن و ہم, ہم انہیں جانتے سنوار سے ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے ان کے لیے تو عذاب روز کھڑا تھا روز مطالبہ آتا تھا نکلو اللہ راہ میں روز جھوٹ بولنا روز قسمیں کھانی روز کسی نہ کسی طریقے سے بانے بنانا ان کی زندگی ذیخ میں تھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے آرام سے تھے سم میوردون علا عذاب عظریم اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا ایک بہت بڑے عذاب کی طرف وہ آخرت کا عذاب ہے